پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإن ربك له وهم لا پھر اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں فلت وبت اندیل اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی مطلب خشک اور بنجر دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے مطلب پھلنے پھولنے لگتی ہے بلا شبہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي افمن يلقى يأتي آمنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کچ روی و کفر کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا تم جو چاہو عمل کرو تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے <تصفح> وَإنَّهُ لَكِتَابٌ <عزیز> بے شک جن لوگوں نے ذکر بے شک جن لوگوں نے ذکر مطلب قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے لا يأتيه الباطل من بين لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ بڑی حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف خاشیات کا مطلب خشک اور قحط زدہ یعنی مردہ پھر یعنی انواع اقسام کے خوش ذائقہ پھل اور غلے پیدا کرتی ہے پھر مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور اسے رویدگی کے قابل بنا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقینا زندہ کرے گا پھر یعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض انحراف اور ان کی تقزیب کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الحاد کے معنی کیے ہیں وب الکلم مطلب جس کی روح سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اس بات کے لیے آیاتِ الٰی میں تحریف مانوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں پھر ملحدین چاہے وہ کسی قسم کے ہوں کے لیے سخت وعید ہے پھر یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں یقیناً نہیں الواز اس سے اشارہ کر دیا کہ ملح آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہوں گے پھر یہ امر کا لفظ ہے لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تحدید ہے کفر و شرک اور معاشی کے لیے ازن اور اباہت نہیں ہے پھر بریکٹ کے الفاظ ان نلدین کی خبر محظوف کا ترجمہ ہے بعض نے کچھ اور الفاظ محظوف مانے ہیں مثلا یوں جیزون بفرحم انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی یا حالی وہ ہلاک ہونے والے ہیں یا یو انہیں عذاب دیا جائے گا پھر یعنی یہ کتاب جس سے اعراض و انحراف کیا جاتا ہے معارضے اور تان کرنے والوں سے بہت بلند اور ہر ایب سے پاک ہے پھر یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے آگے سے کا مطلب ہے کمی اور پیچھے سے کا مطلب ہے زیادتی یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغیر و تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے یا وہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے اواقب اور غائیات کے اعتبار سے سب محمود ہیں یعنی اچھی اور مفید ہیں بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یقان لکا الا ما قد قیل لرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب اور دردناک عذاب دینے والا بھی ون اجعلناه قرانا اعجميا لقالو لو لا فصلت اياته اعجميون عربی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 اگر ہم اس اجمی زبان کا قرآن اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں کیا کتاب اجمی ہے اور رسول عربی کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں من عمل صالحا وما ربك بظل من جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی پچھلے قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکزیب کے لیے جو کچھ کیا جو کچھ کہا کہ ساحر ہیں مجنون ہیں کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ وہی کچھ کفار مکہ نے بھی آپ کو کہا ہے یہ گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تکزیب اور آپ کی سحر قذب اور جنون کی طرف نسبت نئی بات نہیں ہے ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجِنُونَ اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ سورہ زاریات آیت نمبر 52 اور 53 اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو توحید اور اخلاص کا جو حکم دیا گیا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھیں اس لیے تمام شریعتیں ان باتوں پر متفق رہی ہیں بلکہ سب کی اولین دعوت ہی توحید و اخلاص تھی بہ وال القدیر پھر یعنی ان اہل ایمان و توحید کے لیے جو مستحق کے مغفرت ہیں ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں یہ آیت بھی سورہ ہجر کی آیت نمبر پچاس آیت نمبر انچاس اور پچاس نبیم میرے بندوں کو خبر دے میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے کی طرح ہے پھر یعنی عربی کی بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے پھر یعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا یعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا جسے ہم سمجھ سکتے کیونکہ ہم تو عرب ہیں عجمی زبان نہیں سمجھتے پھر کافر یہ کہہ کر تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے پھر یعنی جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا پھر کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی سر فاتر آیت نمبر پینتالیس اور وہ انہیں وقت معین تک مؤخر کرتا ہے پھر یعنی فورن عذاب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا پھر یعنی ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کیے رکھتا ہے اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو مجرم ہوتا ہے نہ کہ بے نگاہ کو نہ کہ بے گناہ کو نہ کہ بے گناہ کو کہ یوں ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من من شہید من قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلے نکلتے ہیں اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکار یا پکارا کرتے تھے اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے اور وہ, وہ یقین کر لیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَأُوسُ قَنُوتُ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس سخت نا امید ہو جاتا ہے وَلاِن أأَذَ قَنَاهُ رَحْمَةَ مِ مِنْ بَعد ضَروى أَمَ السَّت لا يَقول هذاَال وَماَا أَظُّ السَّاعةَقَ إمَةَ وَلا إْجِعتُ إَِا رَبّ إِ لعدَهُحُسنَا فَلَ نُ نَبّ أن الذيينَ كَفرَروا بِمَاعملِلُ وَلَنُذيقَّهُم اور جو تکلیف اسے پہنچتی ہے یا پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقینا کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے ب <سلام> <سلام> آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے سَنُورِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي آنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق مطلب دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ ان کے لیے حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں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 ان شیم محی تو خبردار بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ کے سوا اس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں اسی لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل من السائل مطلب اس کی بابت پوچھنے جانے والے اس کی بابت پوچھے جانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں یعنی میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور نمبر چوالیس اس کے علم کی انتہا اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے سر آراف آیتمبر ایک سو ستاسی اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا پھر یہ اللہ کے علم یہ اللہ کے علم کامل و محیط کا بیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے انبیاء علم السلام کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں وہی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے اور اس علم وہی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی اور متعلقہ معاملات سے ہی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا پھر یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے پھر یعنی وہ ادھر ادھر ہو گئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا پھر یہ گمان یقین کے معنی میں ہے یعنی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَنَّا رَفَضَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا سورہ قحف آیت نمبر تری پن گناہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے پھر یعنی دنیا کا مال و اسباب صحت و قوت عزت و رفت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے پھر یعنی تکلیف پہنچنے پر فورن مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے دوسرے تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفار سیاحت اور رفع دراجات کا باعث گردانتے ہیں گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتی پھر یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں وہ مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے وہ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے حالانکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے بلکہ صرف آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے پھر یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا کافر ہی یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی ہی میرے لیے ایسے ہی ہوگی پھر یعنی حق سے منہ پھیر لیتا اور حق کی اطاد سے اپنا پہلو بدل لیتا اور تکبر کا اظہار کرتا ہے پھر یعنی بارگاہ الہی میں تزر وزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے یعنی تنگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے خوشحالی میں بھول جاتا ہے نضول نقمت مطلب آزمائش کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا پھر یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ اور تم سے زیادہ دشمن کون ہوگا پھر شقاقین کے معنی ہیں ضد عناد اور مخالفت بعی دن مل کر اس میں اور مبالغہ ہو جاتا ہے یعنی جو بہت زیادہ مخالفت اور اناد سے کام لیتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تقزیم کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے پھر جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا یعنی ان نہو میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے معال سب کا ایک ہی ہے الفاق افقن کی جمع ہے کنارہ مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیوں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی چنانچہ آسمان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلا سورج چاند ستارے رات دن ہوا بارش گرج چمک بجلی کڑک نباتات و جمادات، اشجار پہاڑ اور انہار و بہار وغیرہ اور آیاتِ انفس سے انسان کا وجود جن اخلاط و, و مواد جن اخلاط و مواد اور حیتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہیں جن کی یا جس کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچسپ موضوع ہے بعض کہتے ہیں آفاق سے مراد شرق و غرب کے وہ دور دراز کے علاقے ہیں جن کی فتح کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسان فرما دیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے جیسے جنگ بدر اور فتح مکہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا کی گئی پھر استفاء میں قراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال و فعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پھر اس لیے اس کی بابت غور و فکر نہیں کرتے نہ اس کے لیے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ہے پھر بنا برییں اس کے لیے قیامت کا وقوع مشکل امر نہیں کیونکہ تمام مخلوقات پر اس کا غلبہ و تصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے کرتا ہے کر سکتا ہے اور کرے گا کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ حامین سجدہ اور آغاز ہوتا ہے سورہ اشورہ کا سورت تو شورا ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ترپن اور رکوع ہیں پانچ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حامیم حروف مقطعات جن کی معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں عین سین قاف حروف مقطعات جن کی معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ دینی کہوں کَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ زبردست غالب و حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وہی کرتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ سے پہلے امبیا پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سخت سب سے ہوتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی فرشت انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وہی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر دو وصل اللہ علیہ نبین محمد وعلی اجمعین